بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قد افلح المؤمنون بے شک ایمان والے رستگار ہو گئے اللہ فی خاشعون جو نماز میں عز و نیاز کرتے ہیں اللغو معرضون اور جو بےحدہ باتوں سے منہ مو موڑے رہتے ہیں فاعلون اور جو زکوۃ ادا کرتے ہیں وی حافظون اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں إلا على ملكت فإنهم غير مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں فمنبا لکفلا اور جو ان کے سوا اوروں کے تعلیم ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں وی نم لی ابانا اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں الینسون یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے وَلَقَدْ خلقنا الانسان من اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ ثم جعلناه نطفه في قرار مكين پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا عراما فكسونا لحما ثم انشأناه خلقا آخر أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا پھر لوتڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت پوش چڑھایا پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے ثم بعد ذلك پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو سم نم یو پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے ولقد خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ نا فنکم سب كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَوْرُ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لقادرون اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو تَخْرُجُ مِنْ پوری سین اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو تورے سینہ میں پیدا ہوتا ہے یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے لسط کم فی بنافیوں کسی اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ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 اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں تم فتح اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرولا بما كذبون نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹ لایا ہے تو میری مدد کر فینا الہ ہی انسنا الفل کبھی آنا وحین ف عمر و فاو وفا و تن گام کلو نی ویل ان بس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادا دو دو کشتی میں بٹھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سیوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی وقل رب اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاری ہو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے انتی نالب تلین بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی نام پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی فوسلا فیم وسول من اله غير افلا اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء حیاتین مہاد الا بشم مسلو کم الا بشم مسلو کم یلوم ماتا کلو نا من ہو یش ماتا شوبون تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے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 تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے حیا تہیا جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے انیا تنیا نمو تو مبروسی زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے ان هو اللہ رجل كذبا وما نحن له یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ افطرا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں کو پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد کر کو فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے بالحق فجعلناهم غثاء للقوم الظالمين تو ان کو واد برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کر ڈالا بس ظالم لوگوں پر لانت ہے ثم انشأنا من بعدہم قروناً آخرین پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی ما تسبق من امت اجلہا وما يستأخرون کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے ثم ارسلنا رسلنا تترا کل جسول فا اکبانا باوہ با بہ جم احادی فبر دل قوم پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے تو ہم بھی باز کو باز کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لانت ثم موسا وسل قونی پھر ہم نے موسا اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا فرآل بہو کانو کو یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے مثلنا و لنا مالنا کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمت گار ہیں فقت تو ان لوگوں نے ان کی تقزیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے کتاب اور ہم نے موسا کو کتاب دی تھی کہ وہ لوگ ہدایت پائیں و جا وتی قوار اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نکھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی یا کلو مین ان پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں وہ نہ مت کم مت وب کم فتقون اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو فتح کلوزم فری خون پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرک کر کے جدا جدا کر دیا جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے فضوتی تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو و کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں نسارع لهم بل لا تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ان من خوشی ربهم مشفقون جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں یؤمنون اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں والذین نم بے لا شفون اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردیگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے الا یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں وَلَا نُكَلِّف نفسًا إلا اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سوا اور امال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں اذا اخذنا اذا یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تل اٹھیں گے لا ل اليوم اول منا لا آج مت تل ملاؤ تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی خود کا لت آیا تم آنا کم تن کس میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے مستقبری نبی سام تہجرون ان سے سرکشی کرتے کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بےحودہ بکواس کرتے تھے افلم ید ما لم یتی آبا کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی لہوم یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے ام بھی جن بل بالحق للحق جاری کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں ولو اتبع الحق فد بل اطین اور اگر ردائے برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں ام خرجا خیر خیر کیا تم ان سے تبلیغ کے سلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے وہ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں وَلَوْا رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِن بُضِّل لَلَجُّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں وَلَقَدْ اَخَذْنَاهُمْ لربهم وما اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے خدا کے آگے آجزی نہ کی اور وہ آجزی کرتے ہی نہیں حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون یہاں جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا گئے اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔ وہ هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشر اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔ وہ هو الذی یحوی ویمیت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے کیا تم سمجھتے نہیں بل قالو مثل ما بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں قالوا ادا متنا وک کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استخوان بوسیدہ کی سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطر الاولی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 سب کس کا مال ہے سونون کل افلا تک جھٹ بول اٹھیں گے کہ خدا کا کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں کل مئو اب سماوتی سب ابش ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور ارش عظیم کا کون مالک ہے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 عالم الغیب والشہادت فتعالا عما يشلکون وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے قُل رب ام ماترینی ما یوعدون اے محمد صلی اللہ علیہ و وسلم کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے رب فلا فی القوم تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے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 ہمیں خوب معلوم ہے وہی شیا اور کہو کہ اے پروردگار میں شیتانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانتا ہوں وہ کاب بھی اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانتا ہوں کہ وہ میرے پاس آموجود موجود ہوں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 تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے اکبل مفل تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں وہ من خفت موازی خی جہن خالی دون اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ, وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے کالی آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے الم تکن آیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی نہیں تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے لی اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کم غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے ربنا منها فإن عدنا فإننا اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے قل اخصو ولا تكلمون خدا فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو ان هو كان فریق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا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 هم الفائزون آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے اول کم لبت خدا پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے اولو لبثنا ن او بعض او باب یو کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے خدا فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے کاش تم جانتے ہوتے ما عبثاً إلينا لا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے لا۔ لا اله الا هو رب تو خدا جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش بزرگ کا مالک ہے ومن يدع مع الله اله اخر لا بوحانا له به فانما حسابه عند ربه لا اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب خدا ہی کے ہاں ہوگا کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے وقل رب